مشائے سے اندر مشہور ایک بے مثال ہستی ہوئے نے حضور خواجہ سلمان تو اللہ تعالی یہ پیر پٹھان نار مشہور نے تو شریف آپ کا دربار علی ہے حضور قبلا عالم مہاروی سرکار رضی اللہ تعالی پاک خلیفہ سنگ آپ دے, دے, دے پوتے پاک سن حضور سواجہ اللہ بخش تو رضی اللہ تعالی بہت علمی اور روحانی شخصیت اپنے دادا پاک کے خلیفہ بھی ہوئے نہیں. آپ کو فیل پایا ہے اور آپ دی مسند اتنے آپ وصال شریف تو بعد بیٹھے ہیں کیونکہ آپ دے والد گرامی وہ بچپنے کی جی فوت ہو گئے سن پھر تربیت آپ دی فرمائیے دادا جان بہادر شاہ ظفر مرہوم آخری بادشاہ مغلوں دے جس وقت حضور تضور خواجہ اللہ بخشتا اس وی رضی اللہ تعالیٰ نے دلی تشریف لے گئے سن دورہ شریف کے اتنے بہادر شاہ ظفر صاحب قدم بوسی حاضر ہوئے آپ اس وقت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ رضی اللہ تعالیٰ دربار علی شان میں حاضر سن اس لیے آپ دیکھا تو پج وگے اور ملنا گوارہ نے کیا بہادر شاہ سفر <تسان> پھر وہ لوگ ترلا ترلا کر کے لے گئے بہادر شاہ سفر قدم وہی فرمائی اور اپنے آل خانہ آل محلات بیبیاں جہیا سن مغلوں دیا وہ بادشاہ ازادیاں انہوں مریت کرایا خاجالہ بخش تو اسی سرکار رشید گنگو ہی اور اشرف خان بھی دو بندیوں کے اس وقت دو ملن آئے سن بندے در کے آپ کے سامنے جب ہے تو آپ نے فرمایا تھوڑے چستاخی رسول کی بو آدھی ہے بڑا اشرار آپ اپنے بندے تیار کیتے بھی زندہ جنازہ کرا یہ پیری ساری نکلے گی بےزت کرانے تو جڑا زندہ بندہ سیل تکبیر آکھے نا اس لیے تٹ سرکار نے اس وقت جنازہ پڑھایا پانچ تقبیر پڑھ چڑی وہ جنازے چھٹیا اٹھ نہ سکیا بعد جو اٹھان لگے تو اٹھا نا आपने फरमाया मैं पांच तकवीर इस वास्ते पढ़िया पहली ये मारन भी अगलिया जनाजे फरमाया क्या मत तौली तोल नहीं उठन लगाज एडे वे बंदे साढ़े होए नहीं हाँ जी आलम लोग जोड़े ने चुनाव आप मलफूज आज शरीफ ने غذا مہبین شریف ڈیڑھ سو سال بعد پہلی مرتبہ چھپے نے ترجمہ اردو نال کراچی تو غزال محبین شریف اسدر جو لکھا ہے کہ حضور سڈے خواجہ اللہ بخش تو اللہ تعالیٰ آپ انگریزی تعلیم دے انج مخالف سن پچپن لکھا ہے غریب ہر اسکول کالج کو متلقن دشمن جانتے تھے چاہے وہ انگریزی اسکول ہوتے چاہے مدرسہ اسلامیہ کے نام سے ہوتے یعنی اسکول کالج کئی ہند اسلامیہ کے نام سے کئی ہند انگلش میڈیم والے آپ ہر ایک دشمن اسلام سمجھتے ہیں مولبیاں مدرسے انگلش ہوتی تھی شیطان طلوع ہو گیا یعنی وہ نبی پاک نے جڑا فرمایا سی شیطان دی سنگت اگے گی فرمایا شیطان کی سنگت پیدا ہو گئی جی اچھا اگے پھر جا کے ایک سو ننانوے سفید ایک سو ننانوے سفید لکھا حضور غریب نواز قدرو نے یہ حکایت بیان کر کے فرمایا اسی طرح ملتان اور ریاست بہاول پور سے دین اسلام کی نشانیاں مٹ گئیں اور مخلوق نیچری اور بد مذہب ہو گئی ہے اور مدارس میں پلیدی بڑھ گئی ہے یعنی انگریزی تعلیم انگریزی تعلیم آپ پلیدی فرما دے سن کی فرما سن پلیتی یہ نہیں فرمایا کہ انگریزی تعلیم پلید ہے پلید شہ صاف ہو جاندی ہے تی جہی شہ لگ جائے اس تسی صاف کر سکتے ہو پاک تی نو کرو گے جی یہ ڈیڑھ سو سال بعد اللہ تعالیٰ نے ساڈا کہ وہی وہ سلسلہ ہے انہوں دے درد کتے ہیں وہ فائد یافتہ انہ روحانی فائد ادھر سے اللہ تعالیٰ نے تائی دستے <coughs> طرف جہے اعتراضات ہوں نے سڈے تی طرف خاجا صاحب کی زبان جواب آ گئے ایک کتاب کراچی تو ڈیڑھ سو کتاب آ رہی ہے منگا رہا ان شاء اللہ سنگیا ونڈا گے مفت نہیں روپیے کوئی باؤکے کتے آنگوں اگے جگی رنٹیا ادھر کیوں کنیاں پہلے آ بزرگ بیٹھے نے جو باؤک نہیں ادھر یہ جڑے ہرامی بلان ک یہ کلے لگے پھر نے کون ہے نہ نال کتیا تو کلا ہے اللہ آئے آدھا آدھا. اللہ دے فقیراں دا گلا ساڈے نال اج ویکھ میرے خواجہ پلیدی فرمایا سی پورا جگ پلیت ہو گیا مulla پلیت ہو گئے پیر پلیت ہو کنذیر ہو گئے حرامھی بن گئے جتھے جتھے اس لعنتی پلیتی نے پیر رکھیا ہے جتھے وڈے قوثاں خطبہ دی نسل دی ساری پلیت ہو گئی لوگ کی خدا دسیرت اللہ کی دتی بسیرت فیصلہ کیا سانو نے سخت ہے الحمدللہ سارے مشاخ نے سخت کر کے گسل پانی کے ایک ایک قطرے ٹوکی بنتا سرکار یہ شبیلا براسی پیڈو شاہ اللہ پانی لکھو میں لانتی خوشامتی تھی یہ بزرگوں کی تریفا کر کر دے نمبر اچھلے تک بزرگ کی تھی کہ جی شیتان ہوں نا انہ تعالیٰ رسول کر کے بزرگ کیوں لگ رہا ہر شاید برف ہو گئی نہیں آئی ایک ہو کر لگا میں لکھی سی بکران بکران دا ہاں. دا ہاں. دا ہاں سرکاری ملازم آپ سرکار مل آدے سن آپ ان سمجھتے سن جی گل مصیبت پی گئی کوشش کرتے سن بھی ہاتھ نہ ہی ملا مل اللہ اس گیرت بن گئے آج دلے بھی ہیں تو ولی بھی ہیں ایسی لانت پیے جا وا دلہ بھن یا کڈا ولی شمار ہوتا ہے کہتا ہے ہے ایک مارے کو بکنا امی نہیں ہوتا وہ یہ سبانہ ایک شک سرکاری ملازم کا نام لے کر کسی ہاں ادور ہا غریب نواز خود سسروں نے سرکاری ملازم جی کا حال پوچھنا شروع کیا سرکاری ملازم کا نام لے کر نماز پڑھتا ہے آپ ان سے پوچھا کہ کیا اس نے انگریزی پڑھی ہے انہوں نے کہا عرض کی جی ہاں غریب نماز وہ انگریزی پڑھا ہوا آپ نے فرمایا تعجب آپ نے تعجب فرمایا کہ کوئی کوئی نماز پڑھتا اسی یعنی انگریزی پڑھنے والا نماز ہی نہیں ہوتا اگر پڑھتا ہے تو پوری نماز نہیں پڑھتا ہوگا نواز دبارے خواب بیان کی طرف سے ملفوزات جمع کرنے والے حافظ نور محمد میں سکار دے سامنے بیٹھا سا اخبار سن رہا سن نمبر نمبر اخباری اخبار لکھا کہ اسلام خان محمد حسین خان گولفکار خان اور محمد یار خان لندن جانے کے لیے تیار ہے اسی اسنا میں آپ نے رشال فرمایا کے لیے کربلا محلہ مسلمانوں کے لیے جنت جنت البکی اور ان خبیسوں یعنی نصارہ سے دوستی کرنے والوں کے لیے لندن کربلا محلہ ہے بات ہوا آپ نے فرمایا دیکھو ان میں سے کس کو لندن کی مٹی نصیب ہوگی اس کے بعد فرمایا دوسروں کو خاک کے لندر نصیب ہو یا نہ ہو شاید مسلمان ہو جائیں مگر محمد یار خان محمد اسلم خان کو لازمی خاک کے لندن نصیب ہوگی کیونکہ یہ ان نفرانیوں کو زیادہ چاہتے ہیں اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو چیزوں پر افسوس کرتے تھے زمانے کے حالات بدلنے پر دوسرا علم دین کے اٹھ جانے پر دے راتر بولے فرمایا اکرام یعنی کرام یا کرام دوتے ظلم ہویا ہے لیکن وہ عادت کے مطابق جویں ظالم لوگ ظلم کر چڑتے ہیں بندے تو ہوتے ہی رہتے ہیں پرمایا انہ ہی ہوا پر یہ جو ذکر کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے جس مبارک پر ایسا ظلم کیا گیا ان کے پہلو مبارک کی یہ باقی نہ نہیں فلان فرمایا یہ سب بہت آنا ہے میں آپ نے فرمایا اس قدر ظلم کیا تھا کہ اپنی سرخ روئی کے لیے حضرت امام حسن سرخ روئی کے لیے حضرت امام حسین اللہ تعالیٰ کو سارے مبارک کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے بعد آپ نے فرمایا وہ یہ بہتان اس لیے لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو گریہ تاری ہو جائے یعنی آشیا اس طرح نے گلنا فرمایا صرف کر دیں لوگوں کو آنا اگے فرمایا کس نے عرض کی تھی حضور مس مث نبی شریف لکھے کیوں دے اگر نو ہوں دا آخرت بھی ہے کرام تے تے اتنے ملنا سی ام تو اتنے روز واسطے جہے یہ روندے نے کر لے تو پتا لگتا یہ پتا بھی اتنے بٹھیری ہوئی ہے اگا یہاں امام لبنی شاید کو نہیں <laughs> نہ کوئی قیامت ہے تو نہ کوئی گل بات پھر نہ روڈ نے پر میں پیٹن روڑ کا واسطے نہ کرنا سر بلکہ ان شیوں کو یقین ہے کہ ابھی تک امام رضی اللہ اور مجمعین جزید کے ہاتھ میں گرفتار ہیں اور اب بھی وہ ان کو عذاب دیتا ہے اس وجہ سے رو رہے ہیں سڈے سوفیا کرام اسلاف کل میری ایک دیوبندیاں کا مور رکھتے فلسفی وہ گل ہوئی ہے اس کو میں سمجھایا میں کہ گل سو تے جنے بھی بزرگ گزرے نے انہیں ایسیا ایسیا تاریخ ہر ایک تاریخ کا نتیجہ رسوائی ناکامی ضلت مسلمانوں کی بربادی اسلام کی بربادی تو سوا کچھ نہیں ہوا الحمد اللہ میں آپ سارے سوفیا کرام کی جماعت اولیاء کرام دی جماعت یہ ہمیشہ اصلاح خلق یعنی مخلوقات دی روحانی اصلاح واسطے مصروف رہن اور سڈیا آلہ حضرت بریلوی سکار یہ کہا کہ طالبات واسطے مصروف رہن مزا لے کہ وہ اس طرح دیا تنظیمیں جماعتیں بڑھائی ہون ہونا شریق ہوئے ہوئے ہو جا کم نہیں کر گیا یہ صرف مولی طبقہ برباد ہویا ہے ظاہری مولی طبقہ امام والے سنت تو بعد اور جڑے خود درویش صوفی نہیں سن ماہد سوفیاں دی نسل سن درویشان دی نسل کے صاحبزادے سجادے سن وہاں پٹھے پہ نے کہ مسٹر جنا لانتی رل گئے سن ورنہ اسلافے مت نہیں شیطانی تاریخ سن شیطانی ترلیمہ سن کافر کفر دانگریسی وہ منشور اکو سی لا دینیت سیکولرزم اور جڑائے جڑا مجرملیگ کتا سی بھی ہرامیاں ایک ہی منشور سی لا دیت سیکولرزم جڑا اچھ ملک چل رہا جس طرح کے بے دین جا اس کا سیاست کو کوئی تلک نہیں حکومت اسی طرح اسی ناچ دے چلتا ادھر بھی تین وکیل سن وڈیرے جڑے سن گاندھی نہرو پٹے سردار پٹیل جڑا سر یہ تینے ہر لندن دے وکیل سن اور ادھر بھی تینے سور وکیل سن ایک وڈیرے جڑے شمار ہوں سنسا جنا اور لیاقت خان سی سے تیسرا پتہ نہیں کیڑا سی یہ تینے جڑے ہیں ادر لا دین سن اور یہود یہودیاں دی تربیت یافتہ خاص ادھر بھی ہوگی کو ادھر بھی انگریزی حکومت سربراہ رکھنا ہے سرپرست رکھنا ہے اور تھلے دے کام کرنا ادھر بھی اسی طرح اج تک میں لو انگریزی حکومت اسی طرح سربراست مرضی ساری یہ میں خدمت ساری یہاں دی ادھر بھی مرضی انہیں خدمت سیلف گورنمنٹ خود مختار ایسی کہ کلی مختار نہ ہوزوی طور پر مختار ہوے پچھے پابند ہوے لوگوں نے اگیں مختار لگے بس پروگرام دونوں کا ایک ہی وہاں دا بھی اوہی سی میں ہوں کتاب لس کے اندر اقوام متحدہ دے ساری تفصیلات میں سارا پروگرام آپ بیان ہے پیٹر جیکب لکھنے والا ترجمہ ہو گیا چور لگ ایک آنے کا فرق دے سے سر ڈک آج کتاب جیب انسانی حقوق کا بین الاقوامی نظام پورا تار ہے مفا پیٹر جا کر گئے لکھا لگی اچھا یہ عیسائی ہے پیٹر پیٹر عیسائی ہے پیٹر جیکب قومی کمیشن بنایا امن صاحب وغیرہ خیر یہ پیٹر جیکب عیسائی بیٹھا ہے سامنے آپ کو خیر مطلب یہ ہے کہ پورا خلاصہ جو ہے نا اقوام میں اس اس لانتی کے چار پورے چار کے چار لکتے جو خلاصہ ہے اس کو لکھا کھڑا وہی یہاں کا ادا پہلا من سلامتی پہلا پروگرام یہاں حرام دیں یورپ والے دو جنگہ عظیم کی جرمنی لکھا چھ اندازے دھ کروڑ بندہ کتنا بہن چوک جڑے آج طالبان کوئی دہشت گرد کروڑ مار گئے دہشت گردی پترا طالبان وہابی مار وہادی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ نہ انصاف بن جائے وہ جدو وہابی کا فیصلہ یہود کا فیصلہ آئے یہودی کی گل آئے فیصلہ حق کا کرنا فروے و برائلر بولنا چو جلوس طالبان دہشت گرد ماں تیرن لین دہشت گرد بن گیا تو پچھے امر پراس سے ماما چھ کروڑ پہلو ماری بیٹھا لو. کروڑ دو جنگوں دی گل ہے جب بعد مرے نے انہیں گنتی کو نہیں بہت حرامی بہن چوتھ صرف فوج دی انگل کے نچن آ رہے ہیں فوج س... وہ پہلے یورپ دہشت گرد اور امریکہ برتا دو امریکا نے نام لاتینی امریکہ متحدہ امریکہ ایک ہو گیا یورپ وہ <coughs> امن پرست نے سارے یہ جی دہشت گرد جاجا پھر دہشت گرد جنہیں آ کے پیچھے گھر سنبھال لیا ہے وہ امن کیا پرست بھائی طالبان نے جا کے امریکہ دا ملک سنبھال لیا یا ان آن کے ادھر پھر دہشت گرد دہشت گرد ضرور نے مگر کنے کوہ ہونے دہشت گرد نے جی باہر ہوں کتھے باہر کتھے چوہا اور پھر تھی فوج یہ گدڑ کما داہلا وڑے گیدڑ وڑے چوہا وڑے ظلم گا نہ انصافی گی کہ اگر کوئی کتے کا پتر یہ آخ تو چوہا جڑا ہے امی تباہی ہے جنا سور یا گدڑ یا وہاں تو بھی زیادہ لا لگتا یہ دہشت گرد دکھو دیکھو ساری دہڑی لگ لگ کے ایک ٹانڈا وڈ چھو پتلا ایک ٹانڈا وڈیا وہ بھن جی بابے ہو شہر کرتے کرتے مرلے صاف کر چ اللہ تعالی نے رکھے نے نے یورپ والے امریکہ متحدہ والے یہ ہو گئے کون باہر فوج والے ہو گئے تالبان فیصلہ کر انصاف کا کر ہر ایک نو اپنے مرتبے مقام تے شان کا پتا لگے بھی نہیں <ترجم> بھائی گڑھ آخیا فوج کو اس واسطے آخیا کہ گدڑ شیر د گے شیر د گے شیر ہوں گڑ چوہے بلیا بلے بلے بلے یہ بھی اپنی قوم واسطے شیر نہیں دے اگلے واسطے چوہے نے بار کنجر سے سلوٹ مارن گے سڈے ہی تشبیح نہ ہو <تصفح> پورا مقام مرتبہ شان ہر ایک کا پورا جی ہے اسی طرح ہی تشبیح دن مثال اجوے نہ ہو فیر ہوں نو دے دے دے اقوام متحدہ کے چار بنیادی مقاصد بین الاقوامی امن اور سلامتی انہیں بین الاقوامی امن سلامتی دا کی مقصد سے بہ نو اے سبق دیو خبردار تو لڑائی دی کد نہیں سوچنی تاکہ لڑن لڑنے ہمیشہ تیار رہ کے جت اینا نو نہتے کریے نہتے کر کے پھر نہ پہ جیتے حملہ کریں گے چھتر کھان کے اگوں یہ بین چوتھ رل کے بگیا نے یہ ہوئی سوچا اگوں بکری کوئی دفاع یہ امن سلامتی کا یہ مقصد ہے تاکہ مسلمانوں جہاد دی سوچ نکل جائے اس واسطے سڈا اقبال بول گیا اس آخر حق سے اگر ہے اپنا فرماند نے باطل کے فالو فرق حفاظت کے واسطے یورپ ذرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمرا بین چوتھ ادھر سانوں جڑا ہے جا بنایا جائے پوری دنیا کے مسلمانوں آکھنا بھئی بابا امن چو عراق تھوڑا جہا دیکھا نے فورن بہن کٹھے ہو کے آ گئے تلاشی لین ہتھی ہتھیار ہتھیار گل ہے پھر سپ آ کے میرے کو امن والے یہ دند امن والے نے بندے ہاتھ چھوٹا بھی نہ ہو سوٹا کھل کے خدا کر دھوٹا پاس ٹوٹو ہوں اس بھن چو پتا ہے میرے پاوے دند ہے چھوٹا ہویا تو اکے سوٹے میرے دند ٹوٹ جانا پہلوں سوٹا یہ مکاؤ یہ چڑاؤ پھر اپنے دند آئے جتھے وجن کے کر دس دین کے بھی کچھ ہے ए, صرف آ امن سلامتی ایک بال ہے عجیب امن سلامتی بین جکو پھر سارے کرو یہ ہویا بھی تھی ساری دنیا کے ایٹم تیار کرو دن آدھے جوڑی اتیا جوڑی یاترا باطل کے فو آ تی باطل پترو سارے اصل بنا لے مسلمان حق بڑے تو سین یکی پھیلانی ہے جو ماں یا جے مسلمان نہیں وہ خدا رسول کے واسطے. یورپ زرہ میں ڈوب گیا اور سن لو دیکھ لو تھی آخو کہ یار پاکستان تو بنا رہا انو تو یہ تو بنا دے پ جیڑے او دے ہون بے شاک جنا جگے بھائی آت ایسے نے کہ سڈے ہی نے یہاں ہاتھ سے ہاتھ کا فرق ہے جسمو کا جسمی لاہ موکا لاہمی فرق نہیں ماں پیا شاک اور سکولی کتیا تیرا جسم میرا جسم تیر گوشت میرا گوشت بولنا میرا بولنا نہیں بم مارے گا کسی مسلمان سے مارے رام دیا چھٹے پھوکے رام دیا لے جا جی شاید لے جانی پر ایسا ضرور کرانے وڈے اصل سڈے کو چھوٹے کیوں مت کڑی جی پترا کسی نے ساتھوں آخ و کھاؤن ڈال بچاؤ بھنٹ چود کرنا ہی نا پچھو بڑے رام جی سدام ورگا کوئی ہوا جی آخ بکھا پھر جہری ہر دیکھو کتنے پے اچھا ادھر دے رہے ہیں اوے کتنے پے اوے لب لب کے سب گوا رے نے اتنے ہاتھوں دین دے نے پٹو لے کے آ رہا پتا جو سی پٹو بھن ہی اپنا سردار ہے تو سارا کتا ہی جر سارا بابے تو لے کے تھلے تک لگی دوسرا دا بنیادی مقصد انسانی ترقی لکھ چود کتے انسانی ترقی یہ بڑا ایک شیطانی راض ہے اوہ مسل اسلام یہ ہے توجہ نو زمین بنا کے رکھو اور ہر بھی کافر جڑا ہے وہ خصوصا سا اندر منہ بند کر کے رکھو اور سب پہ کنجر وہ دند توڑ کے رکھو کافر مضبوط نہ ہو سمجھ لگی پھر کافر نو ترقی دا مطلب یہ آئی انسانی ترقی پھر سارے مسلمان سارے کافر سارا ایک پروگرام دیو کی کہ خدا رسول قبر اشر دی گل نہ کرو دین کی دی گل نہ کرو بس پیسے تے دنیا دولت کی گل کرو یہ کافر کرن دا پروگرام ہے سارا اتوں کافران مضبوط کرن دا پروگرام ہے تاکہ مسلمانہ دے کافر جو مرضی کرنجے تو تگرے ہون گے تے انسانی ترقیت اے کی کر سکنگے انسان نہ پھر انسانی حقوق اسلام انسان اسلام تے کافراں نو جڑا او انسانی حقوق انہاں دے اسلام انسانی حقوق نہیں اسلام اسلاماندا اسلامی حقوق عمرو اے کہے انسانی حقوق ایک کافراں لفظ کڈیا اے ہے ایک نہیں اسلامی حقوق ماشاءاللہ حقوق وہ ہی ہے جو اسلام بنائے اللہ جلے حق بنائے ایک اور اندنے کافر آکھن ساڑے حقوق تو پھر اقوام ایک سارے مقصد پورے کرنا آستے کٹھے سارے ملک آندھر آل کر رہنا اے ہوئی پروگرام مسٹر جناہ دا سید اے ہوئی گاندی دا سید سورہ دا سارے ایک ہی دا ایک کوئی حرام دیاندھا جو ہے تو میں انہوں یہ پھر گل کدھر گئی بھی بابا مسلم لیگ ہے تو وہ کافر ہے گروگرام بابا کہ رات کل جو بیٹھا بیٹھے نا تو مورخ جو سی حقیقت پرسند بھی تھوڑا جا ہے تو پھر یہ آئی پار پار کہنا آدھا جو سچ پوشنا میں میں آ کے جا میں اس نتیجے پہنچیا بھائی مولبی ادھر والے سن کانگریس والے پروگرام دونوں کا ایکو سی ہے دونیں سیکور لا دین سنتے بھی جھوٹیاں امید رکھ رکھ کے مارے گئے کہ ہاں جی کے نا رکھو یار کرنا کتے تو کتا بندہ ہوتے تو کتا بندہ بڑھی وہ ہو باہر نکلیا ہو بندہ کوئی اندر بڑھی نال آن کے لگن لگے نا تو ہاتھ مار کے آتا پچھا ہو لیڈی نہیں نی دستی یہ کوئی بندے دا پتر ہوے کتا بندہ نہ ہوتا یار کوئی پر دفے ہو تیر بیبیاں دستی جی گیا گزریا بھی ہوے نا تو ادی گل کہ یار پچھا ہو تین کتا اتا لگا لےڈی نی دستی بیٹھی سی ٹگا پا سکے کر نہیں اچھا بھائی پورا بابا سی قوم کا وڈیرا ولی ستہ ولیاں شان یہ ساری زندگی اگر تصا مرف ایک بار وکھا دو کہ اگان بندے آئے نے سور بھی آئے نے یہ ہاتھ ملاسے یا ٹچ ہونے کسے آخیا ہو لیڈی تین دستی سگوں میں کھنا بھائی اگلا جو آیا تو جی بھن اگوں رکھتا سی ترغ ہو تیر تو فارغ ہوے گا تو میرے تو کار جائے گا وہ جن بچا بلی منہ اسے میں دعوت دینا مینو یہ گل وکھا دبان وڈ میں تو میں کنجر ساتا والنا میں سوا لاکھ سابت نمبر, نمبر بابے, نے مو دیئے سابت کر دے بابے نے اپنے دی زندگی ثابت کر دو میں مان لینا دسو پھر کہڑے پیڑ پاٹیا کا ٹولا ہوا دسو ہو لانت پیر ملوڈیا دے تو امید رکھی اسی طرح ہی جی میں کتا چڑیا کتی تے کی نکلنے گلربی پیر آخن اسی دعوا پہ مانگنے آن ہاں انشاءاللہ اللہ بکرا <laughs> <laughs> پیر آف کی شریف بھی بیٹھے ہوئے ہیں <laughs> برچونڈی شریف بھی بیٹھے ہوئے <laughs> <laughs> <laughs> فلانے پیر سب بیٹھے ہوئے حضور بچھو حضرت صاحب مانگ رہے. اللہ اللہ ہماری چھترا لکھنی نہ جی نہ جنہوں نے این سر نہیں لگ سکی دکتی کتیاں تے جوڑ تو بھی چھترے لبے اور جو کچھ ہو رہا ہے جاسے گاہیں کٹتے جی کدی گنجے میں کدی فلانے میں کدی فلانے نے جو کچھ پہلے بابے دے بیج بوئے نے بابے دے آئین دے مطابق چلن دے رہار او لانتی ہو جا کے بابے تو ہٹ کے چل دے نے. اگر بابے دے پروگرام دے مطابق سولہ نے نہ چلنے میں دربان وڑھ دیں جیڑی گل اگر کوئی آخے بی ہیائی بغیرتی بہت فلادے بابے نے تو بھنائی اپنے ٹبر نہ فلا چڑی بابے بتا نے کدی زندگی پتہ جی اپنی اما نے ابھی پتہ نہیں آئی نی نسل کم آ گئے اما کواری جی سی پانی نہیں تو بابے کوشش پی دسو کانگڑ مر گئی ہے کیوں بیا نی کرایا بابے کیوں نی کرایا دسو آ ج ٹی لڑ رکھنے کی طبیعت خراب این ہوئے اینو کھانا تو اپنے مستری نیس لے جاؤ ڈاکٹر کول جلدی چھکا چھو چار جوان بندے جفا مارو ایک دو بندے پھڑو نا لتان بھی فڑو کچھ چلو گیس ساری چڑھ گئی کعوا نہ پدر وشور جلدی کو امی ہوئے بابے ہوئے میاں نواب کلاد والی فوٹو بھی لیا تو اما دی جبانی والی میرے ایک آدھا ہے بابے کے خلاف بولنا ملک چل جائے محلان تیا دس رام دیا اس ملک چلا رسول کے خلاف بولنے والے وستے قرآن پاک دے دشمن وستے پہنتا میں یہ کتی دیا پتا بے شک تا رسول اس یا کتیلے واجے گاندھی کے خلاف بول بولنے والے وہ دسوے مسلمان گاندھی کے خلاف بولتے ہیں اتنے کے نہیں بولتے ہیں بے شک oh, گاندھی مل کے بسا ڈائن ایسی کتی پاکستان کوئی سمجھ لگتی ہے لانتی بابے کی جنس کی بلا جی گھر کی توقع کافر یہاں سورا دش رپی اتنے فوٹو لگی ہے رپیا نا استعمال کر میں آئی کہ لکھے کتے کا پترا میں کتنے لکھے جی دسانوں بھی جیٹو لکھی ہوگی دے وہ پوجا پاٹ شروع کر دیا کیوں بھائی کتنے لکھا ہے پہ دنیا کے فوٹو پیسے پوجا شروع کر دیے پتا لگا حرام دے دے دین پھر ہی ہے. کیوں جلے پیسے میں بیٹھا دیکھو یہ جاچ کھلوتا جی نا پلوان یہ ہے جی اما پا کے چاندی نوب کلا کلاس کلا نواب سی پہن کدھر کھلاری تھی حرامی قوم شرم نہیں آئی ماں بنا پیو بنا جی ماں پیو دلے ہو نسل کر دے شا بھن چوبا نے سڈے بندیا تباہ کرنے خسرا تیار کیا سڈیا ماوا بھنیا بیبیا تباہ کرنے گشتی تیار کی اگے اگے پیش پیش رکھی ہیں بھائی تاکہ پوری دنیا یہاں کے دن مگر لگ کے مسلمانوں کی تباہ ہو جائے انہیں آخر جب بابا ان بھن جا اج تک وے ہر ایک حرام کا یہ باق کر پھر رسول اکرم کا نام نہیں لو جوانی دی جانیت بخائی اما کی جانی کی اجازت کریے مر گیا شام مل آ جب بند دھوکھا ہو گیا مول میں کیا سرکار ایک بندہ سڑک تنگا لگا تو یار میں لوگوں گھر بیاؤ واسے آیا اگر کوئی چاہتا تو میں آ جانا ہوں موربی کے پیر ابو کھڑے ہونا ہاں حضرت صاحب آج وہ ننگا جو سی انہیں جہا کام کرنا نہ کوئی شاید چھٹی نہ بازی نہ सारों जो करके बार बार गया हेखिया कोई दरवेश बजुर्ग वेखानेर सारा नेकों का बारों लगता फिर बिचों का धोखा कर जाता कंजो हर शायद नंगी धोखा हो गया سرکار اندروں ایڈی لڑی کہ نفسانیت نفسانیت اصل گل سی سونا اکبر آبادی اور سال پہلو ڈیڑھ سو گا ایمان بیچنے پہ سب ہے تلے ہوئے گل یہ نہیں کہ دھوکھا ہویا حقیقت ہے لیکن خرید ہو علی کر کے پاؤ صرف علی گڑھ پاؤ انگریز, دا. انگریز جو خریدار سی سارے اے صرف ایمان لینے. باقی کوئی تو ہو گالے. نہیں تو ہی ہو ہے جدو ظاہر ہی وہی ہو پاکستان بڑا ہے نا وہ ہر بندہ جو اسمائلی آگا خاند قسمت جناہ دا کلمہ سنو جناہ دا کلمہ لا الہ الا اللہ دی جگہ تے اوہ دا مطلب مانا کردنے لا امام الا امام زمانو وہ کہندنے جدا ساڑا آغا خاندہ ہے اے ہوئی اللہ ہے ایک اللہ دا وجود غیب ایک اللہ دا وجود حاضر اللہ اللہ جدو سامنے بکنا ہوتے ہیں اے اس واسطے وہ کہندنے لا امام الا امام الزمان کوئی نزدیک اللہ کوئی نہیں مگر اللہ یہ ہے کہ مگر سی جمس کا رسی چ رپایا پڑیا بس آدھے دل بابا جی اتنے ٹکے اصل بتھیے مطلب مانے کڈ کھڈ کے تو بچاؤ کی کوشش کی ہے پر بچتی شاید سور سورج نہیں سکیا روپیہ سور منہ چکوا دن گل ہوئی ہوں بین سو ملا نام نہیں لینا نال او بابا سات سارے تک اور کنجر جی سورج مسلی جی oh, بابا ساتے جی دیکھو قسم خدا دتان تو بندیاں کا شبیر عثمانی شتانی کنجر نے کہ جدید آ اخیر انہیں اپنا پل وکھا چڑیا ایسے فسے آ نکل جوگی جناب نو ہزار جا پتا ہی لگتا ہے پنڈ کہ لگے اچھا لگیاں اچھا بابے سور ادھروں انگلش یہاں فیلائی ہے مذہب کی زبان اربی سی اچھا یہاں کیتا نشان کیا آخیا بابا یہ سارا کچھ انگلش انگلش ترقی انگلیش ہر گھر فلا دیتی ہے اج سڈے دیبان ختم ہو اردو ہندو نے گاندھی نے اگریز کے اشارے اردو زبان جی وہ مکاؤ کی ایک مہم چلائی سی کتابیں جی اچھا ہوں اردو سی نا یہ مجرم لیگی اردو دے بچاؤ آ کے اردو مٹنی مٹ گیا جی زبان پہ کسی بھی ہوگریزی پھیل گئی تو اسلام نہیں مٹیا تے عربی مک گئی تو اسلام تے اردو مک گئی تو اچھا پھر بابے سور نے اردو لازم کر دیتی بنگالیا کو کیون وہ اگ لگ گئی بھائی سا بنگالی بولی ہوں تھا اردو وکری سیکھیے انہیں گے چان کے تے پنجی لاک پنجابی تے بہاری مار چڑے فوج گئی جنرل گریسی دے, دے وہ انگریزی اسلب بن چکا سی انہیں جا کے بھی لاک پی مار بنگالی ایک اردو کی بہن یقیے کن مل گئے پنتالی لاک کچھ بہن چو سانوں آدھے اربی جی نہیں بھی رہی تو انگلش پڑھو بابا انگلش پڑھو ہلنے پر ماہے ملو چاہے چین جانا پڑے بھین چیزیں انگلش اربی اردو کال واسطے تھی وہ کا کال چکر عربی بچاؤ فرد نہیں جیڑی زبان ہے تو اردو بچا فرد کیوں ہو گیا معلوم بنایا برباد کرنا پینتالی لاک ایک اردو لے گئی بابے پوچھ بھن چاہیے تینوں تو تے اردو آگلش ہے دس لوگوں تے اردو کیوں ضروری ہو گئی ोद amino... ने, चोध ने कि अल्लाह तला कुरान जड़ा पढ़ के उन्हों को होना की सात्या माती वाजगी असल गल हो बाबा सूर सूर بندہ آیا بندہ سورتیاں رلن کے بھی نکلتے ہیں بابا تما رلے بھی نکلی ہے سور یہ ہوں مور نکلے غیرت کے نام پر قتل غیر شری ہے پاکستان والا ما کاؤنسل کا فتوا گشتی تے نو بخاری نیم دیا کہو شریر نہیں بیٹھا بھن چود دسا دیا اپنے ربی کے شریر جو تم ہو ملا کل میں نمبر ملایا بدل کے سوال کیا سوال سن دیا سارے میں ڈاکٹر چلیا پہلے جب دوں پڑ لیا تو جب دپیا گیا نا ڈاکٹر کے پاس جاؤ وقت نہیں ہے رام دوں میں نا تی یہ تمبر مینو دے دے چاٹے چ میں یہاں باندرنگ بنا لیا نا چار کتے کافرو سید لمبیا وسلم بارگاہ بخاری شریف میں فکا چار و گا فکافی وی فکا نمبر تیسرے نمبر کتاباں صاف لکھا اگر اپنی دھی تے جی رہی اگر کسی نے ہمسای پیڈے ویکیا انہیں ویرت قتل کر چ فرمایا اس بندے نو شریعت اسلام کچھ نہیں آکھے گی کیونکہ باندھر ڈیڑھ کروڑ پاؤنے دو کروڑ کا بھی پتا تھی ڈنڈی مارنی کیوں کہ تھی وہ جالی بنائی ہے نا بابا جی جیسے بابا جی سنا نیوس مکوالی بنائی ہے اگلے دن پری ہاں میں چلو بابے دی دربار فکیر کا نظرانہ گورکھ دندا جہے پرانے پنجابی سمجھنے والے کھڑے جے گورکھ دندا کیوں کہ بہت امید جی بابے شہریوں ہال کو نہیں ہوتا اور سارے سگی نے اندر بیٹھے سن شہر کے لیے بہری اٹوڑ میں آ جی تمے تو تمے تو ہندونے امیل میں چکر لا لیا کرو تک مثال سمجھ آ جائے ہوں گو رکھا چلو یہ جی ڈور ہوں ڈور وہ سر ہی نہ لبھے سی ہوا اسے وہ گو رکھ د بابا جی لینا گورکھ دا میں ہو نہ ہے کیف جٹانے خیر تم ایک گورکھا دندا ہو سب گندوں سے گندا ہو تم ایک گورکھ د कोई तुझे कोई तुझको पहचाने कैसे कोई तुझको ना सुवर ना बंदा हो पैंट शर्ट में यू लगते हो पैंट शर्ट में कपड़ों में जैसे डंडा हो دسیا جی بابے شان پوری بیان ہو رہی جی ہے بزرگوں کا ادب سان آخری وقت بے ادب مار بنا کے نہ مارو بابے اور بخاری شریف جا رانی بندے سزا دن چار گواہ کی شرط آواں ادور سا بھی بیٹھے سن حضرت معاذ اللہ <coughs> <literalness> یار رسول اللہ جب میں اپنی چار بندے کرتے رہا میرے آخا اتنے فرمانے فرمایا اللہ غیور گور اللہ بہت گلت والا رسول ہو رسول بہت گلط والا ومنگور اور مومن بہت گرت والا اتنے میرے آقا نامدار وسلم نے گل بات ہوئی ہے سمجھائیا پہلی گل تو یہ سمجھائیے کہ مات شیتان اس میرے بےلی کے زہر وسوسہ پا دار <تصفح> جو رب آخیا کٹھا کرو سی گیرت گوارا نہیں ماتے دے شیتان وسوسا پاوے دا مطلب ہے رب جی گل کی وہ غیرت تو ہٹ کے سونے نبی فورن فرما اور رسول اللہ ہو اللہ بہت گیرت والا رسول بہت غیرت والا ہے مومن بہت غیرت والا ہے کی مطلب ایمال جی دل چائے پہلو رب اللہ آئی پھر رسول کے سینے نے شیطان نس گیا نس گیا وضاحت اے ہو گئی کہ نبی پاک نے وہ اتراض نہیں فرمایا بے شک جدو نے آخیا میں وڈ دیا گا ار کیوں اعتراض نہیں فرمایا اس واسطے کہ آپ سمجھ گئے سب کہ یہ مقصود آیت تے اعتراض نہیں ورنہ من رہا ہو جانا رب کی گل تو اعتراض نہیں اللہ تعالی کا قرآن نے فرما رہے جی کوڑے مرانے میں، دیوانی، تے آپ نے حد دوانی پھر چار گواہ چاہیے جی اپنے آپ غیرت کر کے کسے قتل کیا حد مرانا مقصد نہیں پھر جی اپنے آپ قتل کرے گا تو پھر یہ گیرت کی وجہ ہونی ہے وجہ کرے گا ایک ہے حد جاری کرنا جاری کرنا حد جاری کرنا ایک ہے غیرت کی بنا قتل کرنا یہ دو الگ مسلے نے آیت پاک حد جاری کرن دی کرد جاری کرانا تو نہیں چار, چار پورے کرنے پینے غیرت کر کے آپ ہی وڈ دتا اللہ تینوں کچھ نہیں آکھے گا کیوں جو اللہ بھی غیرت والا رسول بھی گیرت آنا تی سورا پوچھ کتاب میں کھ دینا بھائی یہ غیرت کا قتل جڑا رسولہ کی شریعت جرم نہیں اگر جرم ہوندہ تو رسول اپنے صحابی کو فرما دے خبرداری کی گل کر ظالم بن جائے گا اللہ تاریف کرتے جرم شرا بولوی ستا ہو اسلام میں سختی نہیں ہے ہاں جی حکومت سزا آ جی حکومت کی سزا دینی ہے حکومت کی سزا دینی حکومت اپنیا روزانہ چاہتے حکومت والے چیز والے کہ کنجری دیا پترا اتنے امر بھی حکومت دی جی لفظ ابھی بولیں گے اگر نشان بابے دینا ہوتی شور دیا بچیا اگر فاروق آزم کی حکومت ہو تو مومن کا قتل اس حکومت میں جرم نہیں بنتا ہر ہم دیا دسوئے بنائی دسو یہ چڈو اس گل اس گل کا ہے حکومت والے ہوتا یہ لٹھی گئی یا گسا ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں غیرت کا قتل جرمان واسطے کہہ رہے ہیں سامنے چدادیاں رنگ نہ جی میں سڈیا چدادیاں نے ہوں گے تو سارے حکومت ماں نل دس یہ روزانہ سامنے چاہیے پتو کتا بانس بڑھیا ہوتا پورا پرواہ نہیں ہوں الٹا پھر آخ گے جا خبردار ساری عزت بچاؤ دی گل کرے گا لنگ جانے سجڑے نسل میں جانا میں سارے کھول رہا بھن جا کملہ سکھبیر شو ہوا سا سکھبیر شو کدافی اسٹیڈیم میں بیان بھی سی سنی جا فجی سارا کچھ کرا رہی بیانبر نچیا ہاں جی آ بڑے لوڑی اتنے گا سر بھی ساری بھائی کی ٹھوک دیا کہ مگروں ٹھوکتا کہ اتوں ٹھوکتا کہ تھلے ٹھوک دے ویسن واستے پھر سولہ سولہ سو روپیہ آپ لوڑیاں دیکھی کیونکہ بابے نسل سال, سال تے پھر بابے نال نا پھر شجرہ پورا چوت ملا سان رب ایک بار موقع دے س تینا گے کسم اساتے قبضہ قدرت جا میری جان ہے جی جا صحابہ, صحابہ کرام علی گیرت کا نمونہ تیرے سامنے نہ کر دی <سلام> اور آپ لگے oh, آ درمیشے کبے نے تو میں درمیشان حضور جی اسلے میرے مدر سے جا کے بولن گے نا جو بولن ریکارڈ کر لیا جی فاروق آزم سکار جس ملک جائے اتوں اسلام اٹھتا خواب کتابوں خواب تبیر کتابیں گل لکھی ہے جتھے فاروق آزمیا جائے اتے کی آ کل میرے دو بندی پوچھتا مور فلسفی کہہ رہا یہ عرب کے بارے کی خیال ہے میں کہ پورا عرب اسلام کی بنیادی فکر تو خالی کدے ٹھیک ہے ماں کہ اگلی گل سن اگر اسلام دی بنیادی فکر فکری تے ایس پاکستان وچ جس کیتے بیٹھے تھے ماں کہ اس تو وی اگلی گال سن اگر اسلام دی بنیادی فکری تے ایک فقیر بیٹھے میں کہ جلیانے او دے وچ ای اگر دنیا وچ کوئی ہور بندا اے دے نال دے میں تو میں ماننا دا آں دا یار مینوں زیارت تے کرا وال بھی ہلا جی فکیر نکل کے سے جس نے رومہ کی سلطنت لٹ دی ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیا اب پھر دور بھی آنے کو ہے روح فرنگی کو ہوا ہے تو بابا جی نے کل میں تو جان چڑھا لیکن یہ پرانا سور ہے پتر یہ کھیلی جو کچھ نہیں کھیلنا اسی کھیل لیا اس حرام دن پوچھ ہرامیا تم بیس بی ہے آلم ایم بی, بی ایس ہوتا ہے جن اگریز موہر لاوے ہر بھن دا <laughs> تیرا دے پونکنا جڑا تیر بولنے پونکنا گل نہیں موکی تو انگریز دا کتا سارا کرے. ملتا ملتا مدارس. دے مدارس دیوبندیاں دے دی, دی جلی حکومت مدرس دے دے ملازم تیار کرتی ہے حکومتی ٹو جی تاری تل سو اتوار کر کتا کھنڈیا فرمان دے. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بسیرت پر بسیرت کوئی بھروسہ نہیں ساتوسہ کر نہیں سکتے دنیا میں نے ہور کی ہے نظر پینا جہے رب کے بندے آزاد ہوں نے حکومت تمام دنیا دیا شیتانیا تو آزاد ہوں طاقت تو آزاد ہوں جی جناب جی گلامیا تو آزاد ہوتے ہیں حضرت صاحب رنگے فرمایا انہاں دی اک ویخ حقیقت ویختی بھی ہے حقیقت ویخ کے پھر دس دیسا بھروسہ او آپ ہی ٹو نفس کا ٹو کوئی شیتان کا ٹو کوئی حکومت کا کو کوئی بڑھی کا ٹو ٹو جگ بھر اس واسطے ٹویل گل نہیں منی رب شیر گل منی سمجھ لگی یہ تمہارے بریلویوں میں بریل بریلویوں کا وہ تقی عثمانی ہے تقی عثمانی جج رہا ہے وفاقی غیر شری عدالت کا دا بے شک وفا کی غیر شری عدالت غیر شری عدالت ہاں جی اے ہے کراچی دار دارو مدرسہ کراچی دار کراچی وڈا وور دیوبندی سی دار مفتی شفی دیوبندی دار دیوبند مدرسے استاد رہے سی پھر اتنے آن درس پایا سی لوگوں کا کافر کرنا سی شک او پھر جا درس انہیں پایا سنا اس درس کا اس لیے تو محتمن اس شفی دیوبندی دا پتر تکی اسمانی جام میں آخیا جیسے سڈیاسمانی یعنی حکومتی کٹو آخیا تک سڈے ڈاکٹر ہوتے ہی ڈاکٹر ساڈے ساڈے تضور خادم ہوتے ہیں ہوں ہاں ہاں ہاں ہاں درمیش ہوں میرے آکا کے وارس وہ کرا ہوں اج اللہ بخش پوش جیسے میرے علی جیسے بارش سمجھ لگی کون دے گئے اگر بندہ ٹٹی مفت دے لے لو بولے جو جو مفت مفت بھی کفر کتی ماں حرام دا ایک نمبر ایکس کیپٹن دینا یا قرآ آیات کوئی وہ چلو ابھی رکھ لا گے محفوظ محفوظ کرنے کی نیت نال لے نہیں لبے یہ مطلب چھتر مفت لب جائے کوئی اکرمند ہو بیٹھا جا او پھر شا سان ہوئے اچھا نلکری پتر کی لگتا ہے پورا رکھی ویکاں گے بھی ملان ملا نے تیار میں صرف پڑھ لوا پھر فون کر کے خدمت کر چانڈو کھا دین گنجا بیٹھا ایس پاس کلسی بیٹھن گورے بھائی اے صدر بنیا بیٹھا محفل کا سدر بنیا بیٹھا سچی دسیا جی یہ گوریا کے پابند تو نکرے بھین جہی کرسی وہ صرف بین چوہن نے منافق اگے پھدو خود فسی رہے ایک منٹو محمد تاہر مامو اشرفی پہلے علامہ نے اور یہ کہانی سو لو ہاں جی یہ مشیر ہے گورنر کا دندیاں مشیر گورنر دا مذہبی امور دا اگلے دن منتو سنگھی دسیا پولیس والے پولیس والے دسیا ایک پوس آخیا بھائی رات ادھی رات ٹھڈو ننگا ہو کے تے گشتی اگے بجی پھرتی سڑک تین چائے تے آپ آخنا ہے غیرت کا قتل جرم ہے پتا ہے جو رت کا قتل تو پہلے میں جا اچھا صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی بھی بندی حافظ محمد امجد ہے بھی دو بندی عبدل امید سابری یہ بھی وہی لگتا ہے احمد علی سراج یہ بھی وہی لگتا ہے اجوب میں پرس کانفرنس کا پڑھ کر سنایا جس کے مطابق پاکستان والا ماک کی دعوت آباد میں مرکزی چیئرمین حافظ تارو اشرفی کی صدارت تھی ہاں جی بوٹا صاحب نے سارے اور سارے حضرت صاحب نے اپنے بزرگ ان بچی کڑما یعنی انہاں وہ بچی حضرت صاحب کی بچی انہاں دے بیٹے دے گھر چھوٹے وہڈا پتر جافکار صاحب پولیس سے سپیشل برانچ والی پولیس اس دسیا کہ میری ڈیوٹی سی تیر اشرفی کول رمضان کا مہینہ سہا جا جما ہے جیسی گل کروں گا مجھے رمضان کا مہینہ سر باڈی گارڈ سا اے گورنر ہاؤس یہ اپنی کوٹھی اتنے گورنر ہاؤس دائر اشرفی جڑا ہے یہ اتنے رہ سمی ہق سمی ہک اکوڑے کٹاک والا وہ بھی دو بند مہمان بنے کہ استاد چشتی آ قسم خوا اکھاں ویک کی گل دسان دس کہہ میں باہر گن لے کے کھڑا رمضان کا مہینا دن دیہ کجری اکوڑے اسمائی اور جڑا سمیو او دے کمرے دے وچوں ننگی باہر نہ آئی میں کہ گشتی یہ کی دوسرے اگوں پہ یہ پچھوں پہ یہ سمیو لاکے جڑا طالبان مذاکرات کرا ہوں دا اے اکوڑے خٹک جنہوں میں آخان گا گھوڑے خٹک دشا گلفکار صاحب بھئی اے یہ فی رمضان دہین روزانہ دن ایک رنڈی استعمال کرنی ہے نا شراب میں اکان سامنے آپ یہ کاؤنسل کا صدر سدر بنیا غیرت دے نام کے قتل جرم ہے آپے جرم مسلمان سمجھ نہیں لگی جلدی یہ ہے بہن چوتھ یعنی آٹو میٹک ماڈ بھی ہین نہیں وٹن دبوانے تو اسلے بن میں شرپزے میں نہ تے توں شرپزے میں نہ تے توں نہ دے تھارے واہ میں نہ بس کر تو ہر کرتے کر